اوظب اللہ من شعیط عان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف و القُرعن المج بلاجبو منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء حذا شعیع متنا ازامت نکن ذلك رجع رجعمبعید سورہ مکی صورت ہے نزولاً چونتیس نمبر سورہ مرسلات کے بعد نازل ہونے والی صورت جب كہ قرآن مجید کی ترتیب میں پچاسویں نمبر پہ ہے سورہ حجرات کے بعد ہر صورت کے آغاز میں ہم پانچ باتیں ذکر کرتے ہیں اور یہ قرآن مجید کے آغاز سے لے کر یہ آخر تک ہمارا یہی ایک انداز صورت کو پڑھنے کا چلتا ہے دوسری بات جو ہم ہر صورت کے آغاز میں ذکر کرتے ہیں وہ ہے ربط تو اس صورت کا ربط ماقبل صورت کے ساتھ یہ کئی وجوہات پہ ہے یہ پہلا ربط گزشتہ صورت میں معاشرے کی اصلاح کے لیے آداب بیان کیے گئے یہ تو اس صورت میں اس بات قیامت کیا جا رہا ہے کہ معاشرے کی یہ اصلاح دراصل یہ کس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے یہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس میں جزا اور سزا ہوگی جن لوگوں نے ان آداب پر عمل کیا ہوگا تو انہیں اس کا اجر دیا جائے گا اور جو لوگ وہ ان آداب کو نہیں مانتے تو انہیں ان کی اس کی سزا دی جائے گی تو اس صورت میں اس بات قیامت ہے یہ جی کہ معاشرے کی اصلاح دراصل یہ قیامت کے دن کے لیے ہے تاکہ کل کو اس کی جزا اور سزا کا فیصلہ ہو سکے دوسری وجہ گزشتہ صورت میں منافقین کے احوال بیان کیے گئے یہ جی تو اس صورت میں زیادہ تر بیان یہ مشرقین کا ہے اور قرآن دونوں فرقوں سے بحث کرتا ہے گزشتہ صورت میں منافقین کے بعض احوال ذکر کیے گئے تو اس صورت میں مشرقین کے احوال بیان کیے جاتے ہیں یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر تیرہ میں ذکر کیا گیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ اللہ کے دربار میں عزت یہ تقوی کی بنیاد پہ ہے یہ جی تو اس صورت میں یہ آیت نمبر تیس کے بعد متقین کی جو اخروی جزا ہے تو وہ بیان کی جا رہی ہے جو تقوی کا منزل ہے اور متقین کا جو انجام ہے تو وہ بیان کیا جا رہا ہے متقین کا انجام بیان کیا جا رہا ہے یا گزشتہ صورت میں آخر میں کہا گیا جی کہ اللہ یہ آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں چھپی ہوئی چیزوں ہر چیز سے خبردار ہے اور وہ جانتا ہے جی تو اس صورت میں آیت نمبر سولہ میں اسی مضمون پر مزید ترقی کی جا رہی ہے اور وہ یہ کہ تمہارے دل میں جو بات گزرتی ہے تمہارے دل میں جو خیال گزرتا ہے یہ تو اللہ اسے بھی جانتا ہے اور اللہ اس سے بھی واقف ہے اور خبردار ہے یہ تیسری بات جو ہر صورت کے آغاز میں ہم ذکر کرتے ہیں وہ ہے امتیازات وہ کون سی باتیں ہیں کہ جو اس صورت میں ہیں اور دیگر صورتوں میں اس انداز پر نہیں ہے السورہ وہ کون سی بات ہے کہ جو اس صورت کو دیگر صورتوں سے ممتاز کرتی ہے صورتوں کے امتیازات اگر نہ ہوں تو پھر ایک سورت کو سورہ کاف کیوں کہا جاتا ہے دوسرے کو حجرات کیوں کہا جاتا ہے <تصفح> <تصفح> ہر سورت کی اپنی ایک خاص پہچان ہے اور ہر سورت کے امتیازات ہیں تو سورت کا پہلا امتیاز سورت ممتاز ہے آیت نمبر سولہ پہ جس میں اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن حَبْلِ <coughs> جی کہ ہم انسان کو اس کی شہ سے بھی زیادہ قریب ہیں یہ جی قرآن مجید میں تو جگہ جگہ یہ جی اللہ اپنا قرب بیان کرتے ہیں کہ میں یہ جی انسان کے بہت قریب ہوں لیکن اس صورت میں اپنا قرب وہ اس انداز میں ذکر کیا ہے کہ میں انسان کو اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں دوسرا امتیاز صورت ممتاز ہے یہ ان دو فرشتوں پر یہاں پہ اس صورت میں وہ دو فرشتیں کہ جو انسان کے دائیں اور بائیں یہ اللہ نے مقرر کیے ہیں کہ از یہ تلق قل مطلق کیا نانل یمی دونوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دائیں اور بائیں ویسے دیگر صورتوں میں کرامن کاتبین کا ذکر ہے لیکن یہ دائیں بائیں یہ اس صورت میں ذکر ہے یہ آیت نمبر سترہ یہ صورت ممتاز ہے اس بات پہ کہ جہنم سے کہا جائے گا حلم تلا کہ آیتو بھر گیا تو جہنم کہے گا حلم مزید کہ مزید اور اور زیادہ یعنی جہنم نہیں بھرے گا یہ مضمون جہنم کے اس مطالبے پر کہ حل مزید مزید چاہیے یہ قرآن میں اور کسی جگہ پہ نہیں ہے یہ صورت ممتاز ہے کہ آیت نمبر سینتیس پہ کہ قرآن مجید میں نصیحت ہے اور قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے تین شرائط ذکر کی گئی ہیں کہ قرآن مجید کے لیے نصیحت قرآن مجید میں نصیحت اس شخص کے لیے ہے کہ جو ان تین شرائط پر عمل کرتا ہے ان نفیزہ ذلك الکرا لمن کا او القسم آ شہید جو ان تین شرائط پر عمل کرے گا قرآن سے فائدہ اور نصیحت حاصل کرے گا قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ قرآن کو وہی بندہ سیکھے گا جو صرف نحوا اور چودہ علوم سیکھے بلکہ قرآن نے تین شرائط ذکر کی ہیں یہاں پہ اس آیت میں تو صورت ممتاز ہے کہ اس بات پہ کہ قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے تین شرائط یہ ضروری ہیں آیت نمبر سینتیس میں مقصد اسورا یہاں سے ویسے تو سورہ صبا سے جو مضامین وہ چلے آ رہے ہیں تو اس آخری حصے میں قرآن مجید کا یہ جو آخری چوتھا حصہ ہے یہ اس میں دو مضامین وہ سر فہرست ہیں یہ ایک ہے اطباط قیامت اور جتنا یہ مضمون آگے بڑھتا جاتا ہے تو اس بات قیامت کا یہ مضمون ماقبل سے یہ زیادہ ترقی پہ ہوتا ہے اس بات قیامت بت ایک مضمون یہ بیان کیا جاتا ہے اور دوسرا شفاعت قہری کی نفی کی جاتی ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور اللہ سے کوئی کسی کو بزور چھڑوا نہیں سکے گا بلکہ اختیارات صرف اللہ کے ہوں گے یہاں تک ہم چوتھے حصے میں یہ جی چار ابواب یہ بیان کر چکے ہیں یہ جی پہلے باب میں پہلے باب میں یہ جی تین صورتیں تھیں سورہ صبا سورہ فاتر اور سورہ یاسین سورہ صبا میں شفاعت قہریہ کی نفی کی گئی تھی چار وجوہات سے کہ نہ مالک ہیں نہ حصہ دار ہیں نہ معاون ہیں اور نہ میں نے انہیں اختیار دیا ہے سورہ فاتر میں شفاعت قہریہ کی نفی دلائل عقلیہ کے ساتھ گیارہ عقلی دلائل ذکر کیے گئے تھے سورہ یاسین میں شفاعت قہریہ کی نفی دلیل نقلی کے ساتھ بالخصوص صاحب یاسین سے دوسرے باب میں بھی تین صورتیں تھیں سورہ شافات سورہ سعد اور سورہ ظمر میں عجز المستفین سعد میں مزید ترقی بل اب بالمصائب ان پر مصیبتیں بھی آئی تھیں اور سورہ زمر میں اس بات توحید کیا گیا تھا بالعدل تل اور بار بار دعو توحید ذکر کیا گیا تھا کہ تیسرے باب میں حوامی میں سبا تھے اور حوامی میں سبا میں حامی مومن میں جو اصل دعویٰ ہے فد اللہ مخلصین علین وہ دعویٰ ذکر کیا گیا تھا اور باقی ماندہ صورتوں میں اس پر گیارہ شبہات وہ بیان کیے گئے تھے کہ جو حوامی میں سبا میں ہم نے بار بار تکرار ذکر کیے اور آخری صورت اس میں گیارہواں شبہ تھا احقاف میں اور وہ خلاصہ بھی تھا ماقبل صورتوں کا چوتھے باب میں مزید تین صورتیں ہم نے بیان کی محمد فتحہ اور حجرات سورہ محمد میں جو اصل دعویٰ تھا ترغیب الاقطال وہ ذکر کیا گیا سورت دو حصوں پر مشتمل تھا سورہ فتح میں البشار تو بالفتہ اور سورہ حجرات میں آداب سبعہ یہ بیان کیے گئے للاح المعاشرہ یہ قرآن مجید کے چوتھے حصے کا پانچواں باب ہے یہ چوتھا حصہ یہ ہم بارہ ابواب میں تقسیم کرتے ہیں یہ پانچواں باب ہے اور اس پانچویں باب میں بھی تین صورتیں ہیں سورہ کاف زاریات اور سورہ طور ان تینوں صورتوں میں اس بات قیامت ہے بترقی ہر صورت ماقبل صورت سے وہ زیادہ ترقی پہ اور زیادہ موقد انداز میں یہ مضمون یہ بیان کرتا ہے قاف کا مقصد ہے قزا الخروج آیت نمبر گیارہ میں یہ قاف کا مقصد ہے یعنی اثبات قیامت دلائل ذکر کیے گئے ہیں اور پھر یہ دعویٰ ثابت کیا گیا ہے کہ اسی طرح تمہارا نکلنا ہے قبروں سے قبروں سے اسی طرح نکلو گے جیسے زمین سے فصل نکلتی ہے اور دلائل یہ ذکر کیے گئے ہیں سورہ زاریات میں اسی دعوے پر مزید ترقی ہے کہ صرف نکلنا نہیں ہے بلکہ آیت نمبر چار میں وہ اندین الواقع و اندین الواقع ان آیت نمبر چھ میں ان نما تو عادون الصادق و ان تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے اور بے شک جزا اور سزا وہ ضرور واقع ہوگی اور پھر سور میں آیت نمبر آٹھ میں مزید ترقی ہے ماں لہو منداف یعنی جب جزا اور سزا کا دن آئے گا تو کوئی اسے دفع نہیں کر سکے گا کوئی اسے واپس لوٹا نہیں سکے گا تو ان صورتوں میں اس بات قیامت ہے بترقی ترقی ماقبل سے ماقبل سے زیادہ معقد انداز میں یہ جو مقصد ہے تو یہ ذکر کیا جاتا ہے مضمون کے اعتبار سے ہم قرآن مجید کی تقسیم وہ اس انداز میں ہم ذکر کرتے ہیں جیسے ہم نے بیان کیا کہ قرآن مجید یہ بے اعتبار فہم یہ چار حصوں میں منقسم ہے پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے سورہ انعام تک دوسرا انعام سے سورہ کہف تک تیسرا سورہ کہف سے سورہ سبا تک اور چوتھا سورہ سبا سے قرآن کے آخر تک پہلے حصے میں زیادہ تر مضمون خالق رکش اور یہ ہر حصہ یہ الحمد کے ساتھ شروع کیا گیا ہے پہلے حصے میں زیادہ تر مضمون خالق لکل الش ان اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے دوسرے حصے کا زیادہ تر مضمون مربی لکل الش عن اللہ ہر چیز کی تربیت کرنے والا پالنے والا یہ اللہ ہے تیسرے حصے کا مضمون مبارک فی وک الشنء اللہ ہر چیز میں خیر اور برکت ڈالنے والا بھی اللہ ہے اور چوتھے حصے میں دو مضامین ہیں اسی لیے دو صورتیں یہ الحمد کے ساتھ شروع کی گئی ہیں ایک مضمون اس بات قیامت اور دوسرا شفاعت قہری کی نفی کے قیامت کا دن آنے والا ہے اور اللہ سے کوئی کسی کو بزور چھڑوا نہیں سکے گا یہ قرآن مجید کی ایک اور تقسیم علماء کرتے ہیں اور یہ آیات کی تعداد کے اعتبار سے ہے یہ آیات کی تعداد اور گنتی کے اعتبار سے بھی قرآن کی صورتیں یہ چار قسموں میں منقسم ہیں یہ پہلی قسم ان کو یہ سبع طول کہا جاتا ہے سبع طول یعنی وہ سات لمبی صورتیں سات لمبی صورتیں کہ جن کی لمبائی اور جو بڑی صورتیں ہیں اور جن میں جو زیادہ قرآن پر یہ مشتمل ہیں جیسے سورہ بقرہ ہے تو یہ دو پاروں سے زیادہ ہے اسی طرح پھر اس کے بعد سورہ عالمران نسا معدہ یہ تمام صورتیں ان میں سورہ فاتحہ یہ شامل نہیں ہے سبع طول میں وجہ کہ وہ پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ ہے صبای طول میں یہ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے اور یہ سورہ توبہ تک حالانکہ انفال پچہتر آیات ہیں لیکن انفال اور توبہ کو یکجا کیا جاتا ہے اسی لیے یہ سات صورتیں بقرہ، آل عمران نساء، معدہ انعام آراف یہ چھ ہو گئیں اور انفال اور توبہ کو ایک ہی شمار کیا جاتا ہے درمیان میں بسم اللہ بھی نہیں ہے اسی لیے اسے سبائے طول کہا جاتا ہے دوسری تقسیم دوسری قسم یہ ان صورتوں کی ہے جنہیں مین کہا جاتا ہے میین میں آ سو کو کہتے ہیں یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن میں سو یا سو سے زیادہ آیات یا بعض صورتیں وہ ہیں کہ جو بالکل سو کے قریب ہیں مثلا مریم میں اٹھانوے آیات ہیں تو یہ بھی مئین میں ہی آتا ہے مئین یعنی وہ صورتیں جو سو آیات پر مشتمل ہیں یا سو سے کچھ زیادہ سو سے کچھ زیادہ تو یہ مین ہیں اسی طرح صورتوں کی تیسری قسم یہ مسانی ہے جن میں سو سے کم آیات ہیں زیادہ تر صورتیں ان میں وہ ہیں کہ جن میں سو سے کم آیات ہیں اور انہیں مسانی اس لیے کہا جاتا ہے مسانی تکرار کی بنیاد پہ اسے کہا جاتا ہے مسنا کیونکہ ان صورتوں کی تلاوت یہ نمازوں میں زیادہ کی جاتی ہے تو اسی وجہ سے کہ انہیں مسانی کہا جاتا ہے اور چوتھی قسم ہے مفصلات کی مفصلات یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن میں عموماً چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور جو راجح قول ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ سورہ قاف یہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر مفصلات کی بھی علما تین قسمیں یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان میں پہلی قسم جو سورۂ قاف یہاں سے اس صورت سے شروع ہوتی ہے تو یہ سورہ بروج تک ہیں پارا نمبر تیس میں نمبر تیس میں وہ سمای بروج البروج ولیومل وہاں پہ اس صورت میں تو سورہ بروج تک سورہ قاف سے سورہ بروج تک یہ مفصلات میں انہیں تیوال مفصل کہا جاتا ہے یعنی مفصلات میں یہ وہ مفصلات ہیں کہ جو تیوال تھوڑے سے لمبی صورتیں ہیں اسی طرح اوسات مفصل یہ سورہ تاریخ سے سورہ بینا تک سورہ تاریخ سے سورہ بینا تک یہ اوسات مفصل ہیں وسط یعنی درمیانی اور سورہ زلزال سے آخر تک یہ کسارے مفصل ہیں یعنی بالکل آخر میں اور قصار مفصل یعنی یہ وہ چھوٹی صورتیں ہیں قصار کثیرہ چھوٹی صورتوں کو کہا جاتا ہے تو بعض علماء نے یہ آیات کی گنتی اور تعداد کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کو یوں تقسیم کیا ہے اسی طرح بعض نے منازل کے اعتبار سے یہ تقسیم کیا ہے اور بعض چیزیں یہ بعد میں ہوئی ہے مثلا کہ قرآن مجید میں یہ جو رکوات ہیں تو یہ بھی بعد میں اور خصوصا جب عجم یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو ان کی آسانی کے لیے یہ رکو وغیرہ یہ لگائے گئے ہیں عام طور پہ قول یہی ہے کہ قرآن مجید میں پانچ سو چالیس رکو ہیں اور پھر اس کی بھی علماء ایک وجہ ذکر کرتے ہیں کہ عام طور پہ رمضان میں ستائیسویں رات یہ ختم کیا جاتا ہے تو لوگ روزانہ جب بیس رکعت تراویح یہ پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں اگر ایک رکو یہ پڑھا جائے تو ستائیس راتوں میں یہ ختم یہ ہوتا ہے تو ستائیس اس کو اگر بیس سے ضرب دیں تو یعنی بیس رکعت سے اور ستائیس راتوں میں تو یہ پانچ سو چالیس یہ بنتے ہیں تو یہ پانچ سو چالیس یہ رکوع ہیں اور منزلیں یہ بھی پھر بعد میں سات منازل رام را طور پہ قرآن میں وہ لکھا ہوتا ہے اور اس کے لیے جو فارمولہ علماء وہ ذکر کرتے ہیں تو وہ فمی بشوکن یعنی پہلی منزل سورہ فاتحہ سے تو فاتحہ سے فا اسی طرح دوسری منزل معدا سے تیسری منزل سورہ یونس سے تو یہ فمی اور پھر بشوق بنی اسرائیل شعراء والصافات اور قاف تو یہاں سے یہ آخری منزل ساتوی منزل یہ شروع ہوتی ہے تو یہ علماء نے مختلف تقسیمات یہ ذکر کی ہے کسی نے تلاوت کے اعتبار سے کسی نے مضمون کے اعتبار سے اور کسی نے ایک اعتبار سے کسی نے دوسرے اعتبار سے قرآن مجید کی یہ تقسیمات یہ کی ہیں اور یہ آسانی کے لیے ہیں یہ آسانی کے لیے ہیں حافظ ابن کثیر نے یہاں پر یہ چند روایات یہ ذکر کی ہے اس سورت کی فضیلت میں حدیث میں یہ فضائل یہ آتے ہیں اس سورت کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ جی ایک دوسرے صحابی سے یہ جی ایک دوسرے صحابی سے پوچھا ابو واقد اللیسی سے کہ جی اللہ کے پیغمبر یہ عید عید میں یعنی عید الفطر میں اور عید الاضحی میں کیا پڑھتے تھے عید کی نمازوں میں اللہ کے پیغمبر کیا پڑھتے تھے دو رکعت نماز میں تو ابو واقد اللیسی صحابی نے حضرت عمر سے کہا کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکات میں یہ سورت پڑتے تھے قاف والقرآن المجید اور دوسری رکت میں اقتربت تربت سات ون القمر سور قمر اس کے بعد اس کے بعد والے پارے میں وہ صورت وہ آتی ہے سورہ رحمان سے پہلے سورہ قمر اور سورہ قاف یہ عید الفطر میں اور عید الاضحی کی نمازوں میں وہ پڑھتے تھے ایک صحابیہ ہے امتحار یہ پہلی روایت بھی صحیح مسلم کی تھی اور یہ دوسری روایت بھی صحیح مسلم کی ہے کہ ام شام بنت تہارسا رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے جب وہ ہر جمعہ ممبر پر یہ صورت یہ پڑھتے تھے قاف تو چونکہ ہمارا مکان ہمارا مکان اللہ کے پیغمبر یہ مسجد نبوی کے قریب تھا تو اللہ کے پیغمبر کے وہ خطبے کی آواز وہ میں سنتی تھی اور میں نے ہر جمعہ کو یعنی ہر جمعہ وہ جمعہ کہ جس میں جی شام بنت تہارسا کیونکہ خواتین بھی یہ مسجد میں آتی تھیں تو جس جمعے میں یہ حاضر ہوئی تھیں تو اسی جمعے میں ام بنت تہارسا نے اللہ کے پیغمبر جی ان کی زبان سے سورہ قاف یہ یاد کر لیا تھا اور اللہ کے پیغمبر اسے ممبر پر پڑھتے جب وہ خطبہ دیتے مطلب یہ کہ صحابیات نے اللہ کے پیغمبر سے یہ قرآن پڑھا تھا اور قرآن سیکھا تھا اور یہ, یہ ان کے شوق پر بھی اور ان کے جذبے پر قرآن کو سیکھنے کے جذبے پر بھی دلالت کرتا ہے جی اسی طرح جابر ابن ثمورا رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے اور یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر فجر کی نماز میں بھی یہ سورت پڑھتے تھے قاف القرآن المجید اور حدیث میں ایک جملہ آتا ہے اسی جاب کی روایت میں کہ وکانت اباد و تخفی کہ اللہ کے پیغمبر محدثین اس کے دو معانی ذکر کرتے ہیں کہ وکانت سلاۃ بعد اباد و حالانکہ یہ صورت یہ قدر طویل صورت ہے اللہ کے پیغمبر اسے فجر کی نماز میں پڑھتے لیکن باوجود اس کے اللہ کے پیغمبر کی نماز وہ ہلکی ہوتی تھی مطلب یہ کہ وہ زیادہ نماز کو طویل نہیں کرتے تھے تاکہ لوگوں پر وہ بوجھ نہ بنے اور یا دوسرا معنی وہ یہ کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد جو نمازیں ہوتی تھی تو وہ ہلکی ہوتی تھی کیونکہ فجر کی نماز میں قرآن کی قرآ وہ زیادہ کی جاتی ہے ابن کثیر نے یہاں پہ یہ ایک اور روایت بھی ذکر کی ہے اور یہ قاف کے حوالے سے ہے یہ جو اس صورت کا حروف مقطعات میں سے یہ جو حرف ہے تو ابن کثیر نے یہاں پہ کہا ہے کہ بعض لوگوں کے ہاں قاف یہ ایک پہاڑ کے نام سے یہ مشہور ہے اور پھر لوگوں نے جبل قاف بنا دیا ہے کہ یہ کوہ قاف جبل قاف تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ من خرافات بنی اسرائیل یہ بنی اسرائیل کی خرافات میں سے ہے اور بہت ساری اسرائیلیات یہ بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بیان کیا تھا کہ بنی اسرائیل سے روایت لو لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ایسے خرافات پہ بھی مشتمل ہو اسی لیے بعض لوگوں نے یہ کوہ قاف اور جبل قاف یہ ایسے خرافات یہ بنا لیے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت وہ نہیں ہے تو ابن کثیر نے یہاں پہ اس مقام میں اس بات پر بھی رد کیا ہے اور وہ روایات ان کی تردید کی ہے تو سورت کا مقصد ہے اس بات قیامت اور سورت کا مقصد آیت نمبر گیارہ میں کذالک الخروج خروج اسی طرح یہ دعوی بار بار یہ آئے گا اور اس صورت میں بعض بادل موت پر دلائل یہ ذکر کیے گئے ہیں کہ قیامت کا دن یہ آنے والا ہے۔ تو یہ تھا صورت کا خلاصہ انشاء اللہ تعالی کہ کل اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین